محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دو زخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رسوائی ہے منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو یقیناً اللہ اسے زاہد کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفت منکم نعذب طائفت بأنهم كانوا مجرمین تم بہانے نہ بنا یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہے المنا فکون اللہ ان هم تمام منافق مرد و عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلا دیا بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں وحد اللہفقینافقار جہنم خالدین فی حسوم المقی اللہ ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی وہ انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے کالذین من قبلكم كانوا اشد منکم قوة و اموالا و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 تمہارا حال مثل ان لوگوں کے ہے جو تم سے پہلے تھے تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے پس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیا بھی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح کہ انہوں نے کی تھی ان کے عامال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئی یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں المیہ چیم نب ادی نیوں کبھی نومیم نو اگلی مون کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی یعنی قوم نوح آت سمو قوم ابراہیم مدین اور آہل متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا والمؤمنون والمؤمنات بعض ویؤتون الزکاة ویؤتون الزکاة اللہ اللہ ان اللہ عزیز حکیم مومن مرد و عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگاروں معاون اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رام فرمائے گا بے شک اللہ غلبے والا خوب حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا خالدین فیہا و مساکن طیبتا فی جنات عدن و رضوان من اللہ اکبر ذالکہ ہوا الفوز العظیم ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیش کی والی جنتوں میں ہیں اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے یہی زبردست کامیابی ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فی الدنیا والآخرة وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر منہ مو موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا من آتانا من و من ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے آہت کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدق و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے فلما من فضله به وهم لیکن جب, جب اللہ, اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس, اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا بما اخلف اللہ ما وبما كانوا بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے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 الذين جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے پھر لم اولا ورسوله سبری لا دل القوم الفاسقين تو ان کے لیے استغفار کر پر پر یا نہ کر پر پر پر اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ و کرہوا ان یجاہدوا بی اموالہم و انفسہم شو لو کا نو پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے کاش کے وہ سمجھتے ہوتے بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے تم دلود فکل فین بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أحَدٍ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بتکار بے اطاعت رہے ہیں آپ أن, ان کے مال و اولاد سے تعجب نہ کرنا اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانے نکلنے تک کافر ہی رہے جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجیے یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریج گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن الرسول والذین آمنوا معاہو جاہدوا بی اموالہم و انفسہم و اولئیک لہم الخیرات و اولئیک ہم المفلحون لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں انہی ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بادیا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عزر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذين لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا اذا نصحوا اللہ ورسوله ما علی المحسنين من سبیل والله غفور رحیم ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطے کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اللہ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے من الدمع حزناً ما ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی موثر نہیں انما السبیل على الذین يستعذنونک وهم اغنیاء وهم اغنیاء رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع اللہ على قلوبهم فهم لا يعلمون الزام تو در حقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے لہذا اب وہ کچھ نہیں جانتے یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعذرون لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من اخباركم وسیر اللہ عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهادت فینبعکم بما کنتم تعملون یہ لوگ تمہارے سامنے عزر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے یہ عزر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے لكم عنهم فإن عنهم فإن لا يرضى عن القوم وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے وا مین الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم رحمته ان غفور اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو ان قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے مجھے بے قربت ہے ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا الفوز اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیراؤ ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے خُد من اموالهم صدقتا تطحرهم وتزکیهم بها وصل علیهم اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے مجھ اطمینان ہے اور اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے الم کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صداقات کو قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے وقل کہہ دیجیے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا وآخرون مرجون لأمر اللہ، امّا واللہ علیم حکیم اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے اتخذوا مسجدًا اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اگراج کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ذرا پہنچائے اور, اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور, اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے جو پہلے سے اللہ, سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے اور آئی قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِن أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فیہ رجال يحبون ان يتطہرون واللہ يحب المطہرین آپ آل اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے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 پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا لا في إلا أن, تقطع والله علیم ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجین والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذالک ہوا الفوز العظیم بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے آہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے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 وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع اور سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے ما كان آمنوا ان پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتے دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دو ہیں حلیم اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بالکل تعلق ہو گئے واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور برد بار تھے اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نبت لا دے جن سے وہ بچیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحی ویمیت وما لکن من دون اللہ من ولی ولا نصیب بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے لقد تاب الله على النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرت من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم عليهم بهم رؤوف اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ دزلزل ہو چلا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے الرحيم اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو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 ولا موطئاً مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبہ نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موج میں ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو تیہ کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوج حاصل کریں اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں یا ایها الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غظا وعلموا ان الله مع المتقين اے ایمان والو ان کو فار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ فاذا ما انذرت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے سو جو لوگ ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں مَرَضٌ رِجسًا رِجسًا اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھستے رہتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری مزرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری منفات کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے سامعین محترم ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ سن رہے تھے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یار رب العالمین